والسلام وسلام علی نبی اللہ علی صحابی کا نور اللہ نبی تو سنتل فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی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 جامد و عالیہ جن کے بیانات جن کے مدنی مذاکرے اور جن کے رسائل اور کتب پڑھ کر سن کر آج دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ کی اصلاح کا سامان ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر علیہ سنت کے دل میں امت کی اصلاح کا جو درد عطا فرمایا اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ معاشرے میں پائی جانے والی مختلف کمزوریوں کی گناہوں کا آپ نشاندہی کرتے ہیں آسن انداز سے سمجھاتے ہیں تو آج دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تحریرات کو پڑھ کر بیانات کو سن کر مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے مکبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شایا ہوا ہے نیا رسالہ ہے اور بالخصوص ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اس کا بہت رواج ہے بسنت تو بسنت میلہ یا میر علیہ سنت کا ایک نیا رسالہ ہے اسے ضرور حاصل کیجئے پڑھیے اور بہت ساری اس میں معلومات بھی ہیں اور بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی ہے اس کو عام بھی کیجئے اس میں حدیث پاک لکھی ہے درود پاک کی کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ارشاد نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا علی علی اللہ تعالی علی محمد علی و و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیلان مدینہ میں حج و عمرہ کی تربیتی اجتماع میں جو تین روزہ یہ تربیتی اجتماع جاری ہے اور کل اجتماع کے بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ اتوار رات مدنی مذاکرے تک جاری رہے گا انشاءاللہ شاء واقعات میں منقول ہیں کہ حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی نے پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم رعف ال رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن موفق تم نے میری طرف سے حج کیے میں نے ارض کی جی ہاں فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا میں نے ارض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری طرف سے کفایت کروں گا میں موقف میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کروں گا اور ابھی لوگ حساب کی سختی میں ہوں گے حضرت مجاہد اور دوسرے علماء کرام رحمہ اللہ سلام نے فرمایا کہ حاجی صاحبان جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ اونٹ پر سوار حاجیوں کو سلام کرتے اور دراز گوشت پر سوار حضرات سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو لوگ پیدل ہوتے ہیں وہ فری سے ان سے گلے ملتے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ولا علی و صحبہ و بارک وسلم تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائی خوش نصیب آزمین حج خوش نصیب زائرین مدینہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات کہ جس نے اپنے بندوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا تو آپ خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے اپنی سواریوں کو تیار کر لیا اپنا رخت سفر باندھے ہوئے ہیں تاریخوں کا اعلان ہو چکا کوئی ملتا ہے کہتا ہے میں مدینے چلا وہ کہتا ہے میں مدینے چلا کبھی تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں میں بھی مدینے چلا تو خوش نصیب ہیں کہ جس نے ان آشقان رسول کو اپنے قرب میں بلایا تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مسائب کی پرواہ کی اور ایسے خوش نصیب آشقان رسول کے چہرے بھی بڑے چمک رہے ہوتے ہیں تو پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رکن اسلام یعنی حج سے مشرف فرمایا تو جس نے اس رکن کو ادا کیا وہ غم اور تنگی سے نجات پا گیا اللہ تبار کو تعالیٰ پرانے پاک میں سورہ عال عمران کی آیت نمبر ستانوے میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس, اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے احادیث مبارکہ میں بھی حج کی کئی فضائل بیان ہوئے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت طے کرے عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ آشقا نے رسول جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے وطن میں غالباً آج یا کل سے ہی پہلی فلائٹ ہے اور کئی ایسے ہیں جو اناؤنس ہو چکی ہیں تو ہم بھی ارمان رکھتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اس میں کئی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے یا <سؤال> خدا ایسے مکے میں جاؤں یا خدا ایسے باپ پھر مجی کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حجیب کا بڑا ہے یا پا تجھ سے کو ارمان حجے کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس بھی والوں پکارے جاؤ بسٹ من کو نہ ہوایو سی والو پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں گوپاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گوپاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں وہ بھی دن آئے گا انشاءاللہ میں مدینے جاؤں گا میں حج پر جاؤں گا انشاءاللہ اور یہ فضائل یہ برکتیں جو حج کی ہیں جو حاضری مدینہ کی ہیں جو عرفات کے میدان میں حاضری کی ہیں جو مظرفہ میں حاضری کی ہیں جو مینا میں حاضری کی ہیں انشاءاللہ مجھے بھی حاصل ہوں گی ام المومن سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا پھر اللہ عزوجل قریب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر ورماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں فرشتے ارض کرتے ہیں یا رب یہ چاہتے ہیں یہ افو مغفرت چاہتے ہیں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے پھر رشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا صلو اللہ تعالی محمد تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک کو تعالی نے جن لوگوں کو بھلائی عطا فرمائی جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کو نفع اور غریمت خیال کیا اور جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میرا وقت صرف ہوگا میرا مال خرچ ہوگا بس اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جس نے اس سفر کو اختیار کر لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اب یہ ضروری ہے جیسا کہ کل امیر اہل سنتتے ہیں اس حج کی نیتوں کا جو مفصل بیان فرمایا کہ ہم یہ سفر کیوں کر رہے ہیں کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ جس میں ان باتوں کا بھی بیان ہوا کہ حج کی بھی جو مختلف انداز ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو لوگ چار قسموں میں ہو کر حج کے لیے جائیں گے ذرا غور سے سنیے اور اپنی نیتوں کو درست کیجیے فرمایا آخری زمانہ ہوگا لوگ چار قسموں میں ہو کر حج کے لیے جائیں گے حکمران سیر و تفریح کے لیے مالدار تجارت کے لیے فکرا مانگنے کے لیے اور قرآن سنانے اور ریاکاری کے لیے تو ہمیں اخلاص کی بھیک مانگنی ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل مولا بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا تایا الہی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اس کی, اس کی رحمت پر قربان ہو جائے کہ یہ سفر کتنا بابرکت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیانو سے مروی ہے شہنشاہ مدینہ کرارے کلگو سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کا گروہ ہیں اگر وہ اس سے کوئی دعا کرے وہ قبول فرماتا ہے اگر مغفرت طلب کرے تو بخش دیتا ہے اور دوسری روایت میں ہے حج و عمرہ کرنے والے اللہ کا گروہ ہیں اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ عطا فرماتا ہے اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرے تو انہیں معاف فرما دیتا ہے اگر وہ اس سے دعا کرے تو, تو قبول فرماتا ہے اگر سفارش کرے تو بھی قبول فرماتا ہے یعنی حاجی جو دعا کرتا ہے حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتا ہے تو حاجی حاجیوں ہمیں بھولنا نہیں تو کرنا کہ ہماری بھی رب تعلا بے حساب مغفرت فرمائے کہ ان قریب وہ دن آئے گا اب ان قریب وہ دن آئے گا وہ لمحات ہوں گے کہ سچ مچ آپ کا وجود مکے میں ہوگا جھوم جھوم کر امیر اہل سنت کا یہ کلام اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ اس کی سدائے ہوں تو کیا ہی خوب امیر علیہ سنت نے مکے میں حاضر ہو کر یہ کلام لکھا کہ میں ماں کے میں پھر آ گیا یا ہی میں ماں کے میں پھر آ گیا یا گرم ہے تیرے شکری آیا علا کے میں پھر آ گیا علا ہی نرد کر کوئی علت الہی علا ہی کر کوئی عل تجایا علا ہی نرد کرے کوئی تجایا علا ہومک بول ہر ایک دعا علای ہومک بول ہر ایک تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اے خوش نصیب حاجیوں اے خوش نصیب حجنوں اگر وہ وقت کے جو وقت دعا مانگنے کا تھا جو وقت مغفرت حاصل کرنے کا تھا جو وقت اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے پیارے آقا کی پیاری امت کے لیے دعا کرنے کا تھا اگر وہ وقت غفلتوں میں گزر گیا تو پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑا مبارک سفر ہے اور اس سفر میں ہم کو کیا حاصل کرنا ہے سنیے علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور مقبول حج وہ ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو جیسا کہ امیر علیہ سندن نے کل بھی ایک روایت بیان کی کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے پہلے سے اچھا ہو کر آئے یہ مقبول حج کی نشانی ہے اور حضرت صدفل بن ایاز رحمت اللہ تعالی نے ایک حاجی سے فرمایا اے حاجی بلا شبہ اللہ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے لہذا تو اس سے بچ کے اللہ عزوجل کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے تو ہمیں اچھا بننا ہے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے ہمیں اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا ہے ہمیں اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچانا ہے گویا زبان کا آنکھ کا پیٹ کا ہر عضو کا کفلے مدینہ لگانا ہے لگائیں گے انشاءاللہ اللہ اور جو دل میں حج کی تڑپ رکھتے ہیں وہ تو ابھی سے ہی اس کی عادت بنا لیں تاکہ ہم جب حج کے لیے جائیں تو آنکھوں سے بھی گناہوں سے بچیں زبان کے گناوں سے بھی بچیں اور ہر عضو سے گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بڑا پیارا اور مبارک سفر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اشیاء کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں قبیلہ ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر ارض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اشیاء کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں تو آپ علیہ سلاۃ سلام نے ارشاد فرمایا کہ انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے تو اس انصاری نے عرض کی کہ یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہیں آپ اسی سے ابتدا کیجیے سوال اللہ کیسا اشار تھا کیسا ایک دوسرے مسلمانوں کا خیال کرتے تھے سبحان اللہ تو سرکار علیہ سلاۃ السلام نے اس سکفی کی طرف متوجہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو سبحان اللہ آقا کا علم غیب سبحان اللہ اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو میں جواب دیتے تھا ہوں اس نے آج کی آقا میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجیے کیونکہ یہ زیادہ حیران کن ہے تو آپ علی سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے رکوع و سجود نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو اس نے عرض کی, کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھا پھر سرکار علی سلاۃ السلام نے اس کو پورا نماز کا طریقہ بیان فرمایا پھر انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو اس نے اس کی آقا میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے تو سرکار علیہ سلاد السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جب وہ گھر سے نکلے وکوف عرفہ کا ثواب کیا ہے رمی جماعت یعنی شیطان کو کنکریہ مارنے کا کیا اجر ہے سر کا حل کروانے کا کیا اجر ہے آخری طباع کرنے کا کیا ثواب ملے گا اس نے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ خطا نہ کی پھر سرکار علیہ سلاد السلام نے شاد فرمایا کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض ایک نیکی لکھی دی جاتی ہے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے وقوف عرفہ کے وقت اللہ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے میرے غبار آلود اور پرا سر بندوں کو دیکھو گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اگرچہ بارش کے قطروں ریت کے ذروں کے برابر ہوں جب وہ جمروں پر شیطان کو کنکریہ مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا اس کا کیا آدر ہے یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلا دیا جائے گا اور جب آخری طواف کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا بولا میں کعبہ دیکھوں یا خدا حجی دیکھو کاشک بار میں پھر میٹھ مدینہ تو یہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ سفر کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ راہ حق ہے हक है हक है. हक کے چلے حاجیوں یہ راہ حس ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل आगे आगे قدم قدم کدم قدم قدم پر یہاں پر پھک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بےکار ہو جائے امیر اہل اللہ تعالی ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ آپ دیتے ہیں کہ بس لینے والا لے تو اپنی زندگی مطلب اس کی مدر انقلاب برپا ہو جائے حاجی جو جاتے ہیں نا امیر علیہ سنت کا اس معاملے میں بڑا تجربہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حاجی جب حج کے لیے پہنچتے ہیں مکے میں پہنچتے ہیں اب ظاہر شیطان یہ ہمارے ہمارا دشمن ہے ہم کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو آپ نے جو قیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے تقریباً اٹھارہ سو مثالیں لکھی ہیں عیبت کی مختلف انہی میں آپ نے سفر حج کے بارے میں جو کی جاتی نا غیبتیں اس کی مثالیں بیان فرمے اس میں چند ایک بیان کرتا ہوں اب جیسے حاجی پہنچ گئے وہاں پر تو چونکہ وہاں ٹائم ہوتا ہے اب ٹائم پاس کیا جاتا ہے اب ٹائم پاس کیسے کریں دو بیٹھتے ہیں دیکھ کے تا یار پورا ٹریول ایجنسی کے ساتھ آیا ہوں اس نے مجھے دھوکا دیا اب یہ ٹریول ایجنسی کی غیبتیں کرنا شروع ہو گئی کارواں والے نے کہا تھا کہ رہائش حرم شریف کے قریب ہوگی یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سب بہلاوا تھا اس نے جن سہولتوں کے وعدے کیے تھے وہ کہاں اب ایک دوسرے پر باتیں کر رہے ہیں اس کو کوٹ رہے ہیں اور اپنی یہ لاکھوں لاکھ نیکیاں جو کما رہے ہیں یہ بھی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یاد رکھیے کہ مکے میں تو ایک گناہ ایک لاکھ گنا ہے بچنا ہے وہ کارو والا وہ تو بس اللہ کے مہمانوں کو لوٹتا ہے یہ ہماری گفتگو کا جائزہ میر علیہ وسلم نے پیش کیا پلا جو ہر برس حج کرتا ہے نا وہ دراصل پھیرا لگاتا ہے خرچ بھی نکال لیتا ہے اور بچت بھی ہو جاتی ہے بھئی اگر وہ جائز طریقے سے کرتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے لیکن یہ گفتگو کر کے آپ اپنے نامۂ اعمال میں غیبتیں داخل کر رہے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بچنا ہے اب جیسے چند ایک ساتھ گئے تو ایک دوسرے کے بارے میں وہ مسجدیں نے کریمین میں ٹکر کہاں بیٹھتا ہے جب دیکھو ادھر بازار ادھر بازار یہ قیمتیں کرنا شروع کر دی وطن میں ناتے سن کر بہت روتا تھا مرا اب مدینہ شریف پہنچ کر اس کی آنکھوں کے کنویں خوش ہو گئے ہیں وہ ہمارے قافلے کا جو حاجی ہے جب دیکھو سویا رہتا ہے تو غیبت کی تعریف اگر ذہن میں ہوگی تو ہی ہم غیبتوں سے بچ سکیں گے اب کوئی اگر سویا رہ گیا اس نے عمرہ نہیں کیا پیچھے سے تذکرہ کر رہے ہیں نہ عمرے کرتا ہے نہ ہی نفلی طواف جب بھی چلنے کو کہو تو بانے بنا لیتا ہے اس کو احرام درست باندھنا نہیں آتا میں نے منع کیا پھر بھی وہ تواب میں ادھر ادھر دیکھتا تھا یہ ساری باتیں اگر ہم کریں گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غیبتوں میں پڑ جائیں گے وہ آجی صاحب وہ آجی صاحب جو ہاتھ چموا رہے تھے نا ان کو حج کا ایک مسئلہ بھی نہیں آتا ہے بس چل پڑی ہے ان کی تو وہ آجی صاحب پکے ریاکار ہیں دیکھو گھر کیسا سجایا ہوا ہے حج مبارک کا بورڈ بھی چڑھا رکھا ہے تو حاجی کا آتے جاتے اچھی اچھی نیتوں کا کے ساتھ حج کا بورڈ لگانا جائز ہے مگر اس کے دل میں ہم نے کیسے جھانکا کہ ریاکاری کر رہا ہے تو اب یہ غیبتوں کا اگر علم ہوگا تو ہم بچ سکیں گے نا اب اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ میں بات ہوتی ہے کہ اس موٹے حاجی کو دیکھو اس موٹے حاجی کو دیکھو رمل کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے اب یہ جو باتیں کل امیر علیہ سنت میں سمجھائیں کہ یہ باتیں عموماً طواف کے دوران لوگ کرتے ہیں یہ طواف کے دوران موبائل پہ فون پہ کرتے کرتے بھی بعدوں کا بھی قیبتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں آدھی جب دیکھو حرم شریف کے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں آ کر ان کو عبادت کرنی چاہیے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے اب آپ کسی کے متعلق باتیں کریں گے تو غیبت میں پھنس جائیں گے گناہ ہو جائیں گے اور اسی لیے یہ جو نعرہ ہے نا دن میں تو بارہ دوا لگائیں کہ گیبت کے خلاف جنگ گیبت کے خلاف جنگ گیبت کے خلاف جنگ نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے محبتوں کے چول خفل مدینہ لگا رہے گا انشا اللہ جل سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ بے داڑی سجی رہے گی اکثر نظر جھکی رہیں گی حیا سے نظریں انشاءاللہ پہلے تو پہلے تو پہلے تو ایک چپ ایک چپ ایک چپ اور پھر ایک بات اور نیکیاں چھپاؤ تیری نیکیاں چھپاؤ تحریک مصیبتیں چھپاؤ تیری یہ رونا دونا بھی وہاں نہیں کرنا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے اس کے بیارے میں بھی کل امیر سنت زیادہ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے جو حج پہ نہیں جاتے نا وہ بھی بڑے ڈاکٹر بنتے ہیں اگر کوئی حج یا عمرے سے واپس آتا ہے تو پھر اس کو آتے سوالات کی بچھاڑ کر دیتے اور بعض اوقات وہ سامنے والا حاجی جواب دینے میں شرمندہ ہو جاتا ہے اور بعض کو اگر احتیاط نہیں کرتے تو وہ جھوٹ میں پھنس جاتے اب جیسے کوئی حاجی آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ کو سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہ عموماً ہو نا بات کرنے کو اب جیسے کوئی آیا مثال مرکز لولیا سے آئے یہاں پر اب ہمارے یہاں بھی بعض کا ٹرینوں کا نظام گڑبڑ ہو جاتی ہے اب مامو جان فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں باب المدینہ آپ فون کرتے پوچھتے رہے بھائی ٹرین اب گھنٹے لیٹ ہے چار گھنٹے لیٹ ہے سات آٹھ گھنٹے بعد مامو جان ٹرین لیٹ ہو کر آپ پہنچے یا اسٹیشن پہ لینے کے لیے آپ تو فون کر کے جا رہے ہیں کہ ٹرین کب آئے گی 10 دس بجے آئے گی آپ نے پونے دس بجے آئے مامو جان کو ریسیو کرنا ہے اب مامو جان جو آٹھ گھنٹے لیٹ ٹرین پہنچی ہے تو مامو جان کو پوچھنا ہے مامو آپ کا سفر خیریت سے گزرا نا اب آپ خود سوچیں کہ جس ٹرین کا پانی ختم جو جنگل میں رات چار گھنٹے کھڑی رہی بچے روتے کے اب وہ مربت میں نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں بڑے سکون سے پہنچ گئے اب یہ جھوٹ بولا پھنسا تو اس طرح کے سوالات عموماً حاجیوں کے یا عمرہ کرنے والوں کے کرتے ہیں اور پھر بھیڑ تو بہت ہوگی اب یہ بھی سوال کریں گے بھیڑ تو بہت ہوگی بھائی بھیڑ تو ہوتی ہے وہاں پر پھر پوچھنے کا کیا مطلب مکان سے ہی ملا یا نہیں اب بتاؤ اب اس کو جیسے اس نے پورے مکے کی گلیاں دیکھی ہوئی ہیں اس کو سب پتہ ہے کون سی بلڈنگ میں کون سا مکان ہے گھر ہرن سے دور تھا یا قریب موسم کیسا تھا زیادہ گرمی تو نہیں تھی روزانہ کتنے دباؤ کرتے تھے کتنے عمرے کیے مکے میں میرے لیے خوب دعائیں مانگی نہیں مانگی مدینے میں کتنے دن ملے مدینے میں میرا نام لے کر سلام کہا یا نہیں کہا اب یہ باتیں بھی امیر علیہ سنت نے اس کتاب میں لکھی ہیں یہ ہماری باتوں کا آپریشن کیا ہے کہ جیسے امیر علی خود فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر مدینہ پر تھا جب مدینے پہنچا حرم میں بیٹھا تو دیکھ آیا حضرت صاحب آپ کب آئے کب واپس واپسی آپ کی مجھے تو بڑا کہ مدینے سے میں واپس جاؤں اس کو اس کو کیا تکلیف ہے میں یہاں ہوں تو اب یہ یہ ہماری گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بولنے کو بولتے ہیں تو بولنا جب آتا ہی نہیں تو چپ ہی رہنا یار ایک چپ ایک چپ تو چپ رہنے سے بھرم رہتا ہے برم رہتا سامنے والا بڑا سمجھدار ہے اور جیسے بولے گا اب پتا چل جائے گا کہ بھائی اس کا تو خالی ہے سارا کچھ حساب کتاب تو ہمیں بہرحال احتیاط کرنی ہے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ یہ جمع کرنا ہے کہ اس میں ہر چیز میں حکمتیں علما نے بیان کی کہ اگر وہ احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے میں کیا نہیں حکمتیں ہیں اگر اس نے احرام سے پہلے جو غسل کیا اس غسل کی کیا حکمتیں ہیں اگر وہ تلبیہ کہتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی معزز انسان بلاتا ہے اگر کسی نے کہا کہ بھائی بات سنیے تو آقا کی سنت ہے کہ لب کہ کا جواب ارشاد فرماتے تھے تو علماء لکھتے ہیں کہ تلبیہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی معزز انسان بلاتا ہے تو وہ اس کو لبیک اور اچھے کلام سے جواب دیتا ہے تو اس شخص کا کیا جواب ہونا چاہیے جس کو خود ملک اللہ آج زوجل ہیں اور حاجی جھوم جھوم کر پڑھتا ہے لبئی گنگا ملب لبئی کلا شری کلک لب انمدا ونیہ متا نکول ملک نا شری کلک لبئی گنگا ملب لبئی کلا شری کلک لب ال ہم ونیہ متا نکول ملک شریک شریک لک لبائک اللہم لا شری کلک ان الحمد لب شری کلکل لا شریک فل ول الحبی پھر عرفات کے میدان میں قیام ہوتا ہے مزدلفا جاتے ہیں کنکریاں اٹھاتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہے حرم میں جاتے ہیں تو ہر طرف دیوانوں کا ہجوم لگا ہوا ہوتا ہے تسدخ ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر, پھر کر طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے تو کیسا کیسے اس میں بھی مطلب ایک دلچسپی ہے کیسی اس کی خوبیاں ہیں تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے حضرت سیدنا علی بن موفیق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا کعبہ مشرفہ کے گرد سات چکر لگائے حجر اسود کو بوسا دیا دو رکایت نماز پڑھی کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی روتے ہوئے عرض کی میں نے اس بیت اللہ کے کتنے چکر لگائے لیکن معلوم ہی نہیں قبول ہوئے یا نہیں پھر مجھ پر ہلکی سی نیند غالب ہو آ گئی میں نے سونے اور جاگنے کے درمیانی حالت میں تھا ایک غیبی آواز سنی اے علی بن موفک ہم نے تیری بات سن لی ہے اے علی بن موفک ہم نے تیری بات سن لی ہے کیا تو اپنے گھر میں اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ راضی ہے محبت کرتا ہے جبھی تو ہم کو بلایا بس یہ دعا کرے کہ مولا صدا کے لیے راضی رہنا نبی کا سدے صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا سدے کا یہی حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک سال فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مسجد خیف و مینا کے درمیان سو گیا میں نے آسمان سے اترتے دو فرشتے دیکھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تو جانتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اس نے کہا نہیں پھر پہلے نے خود ہی بتایا چھ لاکھ افراد نے پھر اس نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ کتنے افراد کا حج قبول ہوا اس نے جواب دیا نہیں تو اس نے بتایا کہ اس بار صرف چھ افراد کا حج قبول ہوا ہے پھر دونوں فضا میں پرواز کر گئے میں بیدار ہوا اس حال میں کہ ڈر رہا تھا میں نے کہا ہائی افسوس میں ان چھ میں سے کہا ہوں گا جب میں نے عرفات میں وقوف کیا مصطلفہ میں رات گزاری انہی دونوں فرشتوں کو دیکھا حسب عادت آسمان سے نازل ہوئے ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا ہے اللہ کے بندے کیا تو جانتا ہے کہ تیرے ربزل نے اس رات کو کیا فیصلہ فرمایا اس نے کہا نہیں پہلے نے بتایا اللہ تعالی نے ان چھ مقبولین میں سے ہر ایک کی وجہ سے ایک ایک لاکھ کو بخش دیا اور تمام کا حج قبول ورما لیا پھر میں بیدار ہو گیا مجھے اتنی خوشی تھی کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ تمام حجات کا حج قبول ورما لیا گیا اور جو جود و کرم سے نوازا گیا کسی کو بد اور محروم نہیں کیا گیا یا خدا حج دیکھو یہ کعبہ دیکھنا بھی کیا بات ہے سبحان اللہ سنیے کیا اس کی اتنی برکتیں بیان کی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم آزان ہو رہی ہے تمام فیملی آزان کر رہے ہیں